بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی محمد من العام نئے سال کے پہلے دن میں میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں متا وسل من بلاد تم اپنے ملک سے کب پہنچے یعنی یہاں کب آئے وصلنا قبل ہم ایک ہفتہ قبل پہنچے اما انا فسل تو سی جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں کل پہنچ گیا تھا انا وسل تو یوم میں منگل کے دن پہنچا و مکہ, مکہ مکرمہ چلا گیا ادا کرنے کے لئے و بقیتو تو ہونا کا سراسا تھا امن اور میں وہاں تین دن رہا وہ رجا ات اور گزشتہ واپس آیا کل بارہ تھا گوشتہ رات احلام و یا استاد استاد مجھے فائل پیٹ لی گئی ہے گزشتہ سال اجلس حتا بیٹھ جائیے جہاں تم اجلس ہے بیٹھ جاؤ جہاں تم چاہتے ہو لا تختی میں نہیں چاہتا ہوں کہ پنکھے کے نیچے بیٹھوں کا یدور رنی یقینی گزر چکا ہے پنکھے کے نیچے بیٹھنا مجھے تکلیف دیتا ہے افا اجلس خلف جمال کیا میں جمال کے پیچھے بیٹھ جاؤں لا مان آ لدیا میرے نزدیک کوئی رکاوٹ نہیں ہے جہاں چاہو بیٹھ جاؤ لدیا ان دی سفر کافی اتل سی تھی آپ نے گرمیوں کی چھٹوں میں کہاں سفر کیا یعنی کہاں گئے ہاد ہن تھا یا استاد ہاد ہستان تھا اس سال اے استاد الا انڈونیسیا انڈونیشیا کی طرف یعنی انڈونیشیا کا سفر میں نے کیا الم تمرا نہیں تمورا آپ گزرے تو کیا آپ سے نہیں گزرے المدر سو استاد بلا کیوں نہیں عورت کن لمبم سی ہا اور لیکن میں نہیں ٹھہرا اس میں یعنی کواراللم میں طویلن لمبا عرصہ زیادہ دیر میں اس میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرا کم یا استاد آپ وہاں کتنی دیر ٹھہرے کتنا عرصہ ٹھہرے اے استاد سما بھی ہناکا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لبیست تو تا یومن او باغ یومن سما اور اس کے آخر میں گولتا کا اضافہ کر کے سما تھا بھی کہا جاتا ہے میں وہاں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ لو میں جان کہ میرے ملک ارس کا یقیناً استقبال کرتا سنگھ اور ازم کیا آپ نے سنگاپور کا سفر بھی کیا لا نہیں الم تو سافر قبل آپ نے اس سے قبل اس کا سفر نہیں کیا یعنی کیا آپ اس سے پہلے سنگاپور نہیں گئے بھی سفر نہیں کیا عجیب عنی آنے والے سوالوں کے بارے میں جواب دیجیے متا وسل حسین کب پہنچا وسا وہ گزشتہ کل پہنچا کم یومن باقیہ علی انفی مکہ تھا علی مکہ میں کتنے دن رہا عمک کا تھا نہیں چاہتا ہے کہ وہ پنکھے کے نیچے بیٹھے زبیر پنکے کے نیچے کیوں نہیں بیٹھنا چاہتا لاید زبیر المرواہ تھی لن ذالکا المدرس في یزورین سیفی استاد نے گرمیوں کی چھٹیوں میں کہاں کا سفر کیا سافر سعفی ارا اندو کم لبی کوالالم پور وہالم پور میں کتنا عرصہ ٹھہرے لبی کوالم پور یومن یومن المفعول المفولفی مفعول فی جو ظرف کا دوسرا نام ہے یا کہہ یہ مفعول فی کا دوسرا نام ظرف ہے ظرف کی دو قسمیں ظرف زمان اور ظرف مکان زمان وہ اسم جو ٹائم کو متعین کرے وقت کو ظاہر کرے یا پلیس کا تعین کرے جگہ کو ظاہر کرے وسلط یوم منگل کے روز پہنچا ہونا یوم مفع الفی یوم یہاں مفولفی ہے دن ظاہر کا تعین کر رہا ہے 24 گھنٹے یوم سلاث منگل کا دن ایک دن چوبیس گھنٹے کا ہوتا ہے المفع الفی ہی اسمن منصوباً یو کربیان زمان الف علی مکانی مفولفی وہ اسم ہوتا ہے جو منصوب استعمال ہوتا ہے یا کہہ لیجیے حالت نصر میں استعمال ہونے والا وہ को مفولفی उसके زمانے کو, اس کے ٹائم کو بیان کرنے کے लिए اور مکان نہیں یا اس کی جگہ کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ کام کس وقت ہوا یا کس جگہ ہوا اور اس کا نام ضرف بھی رکھا جاتا ہے نہ وہ خراج میں رات کے وقت نکلا لئی یہاں ضرف ہے ضرف زمان سا سا فرغ انشاء اللہ غدن یہاں زرف زمان ہے بادا کا میں تمہارے سونے کے بعد سویا با یہاں زرف زمان ہے مشعت میلن میں ایک میل چلا میلن یہاں زرف مکان ہے جگہ کا تعین کر رہا ہے کہ میں ایک میل چلا جگہ کو بیان کرنے والا اسم ظرف مکان جلس تو ان دل مدیری میں پرنسپل کے پاس بیٹھا ظرف مکان نم تو تخت میں درخت کے نیچے سویا تختہ ظرف مکان ہے بعض ضرور مبنی یا منہا بعض اسماعی ظروف مبنی استعمال ہوتے ہیں ان میں سے متا ہے متا اسی طرح استعمال ہوتا ہے تکولو آپ کہتے ہیں متاثر جتا تم کب نکلے ہونا یہاں متا ظرف زمان ظرف زمان ہے مبنی سکون فی محل صدن یہ مبنی الد سکون ہے متا آخر میں کھڑی زبر ہے یا الف جو کہ ساکن ہوتا ہے مبنی علی السکون یہ سکون پر مبنی ہے فی محل نصب اور نصب کی جگہ میں استعمال ہو رہا ہے متا چونکہ مفول فی ہے اور فی حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے اینا تکونو اینا تگرسو آپ کہاں پڑھتے ہیں ظرف مبنی یون الفت ہے اس کے آخر میں فتحہ ہے زبر ہے یہ مبنی اللفت ہیں یعنی فتح پر مبنی ہے فی محل نصب اور نصب کی جگہ میں ہے ظاہر ہے تمام مفول فی تمام اسماع ضرف قوم کا تعلق زرف زمان زرف زمان سے ہو یا ظرف مکان سے سب منصوبات میں شمار ہوتے ہیں سب حالتیں نصب میں ہوں گے یعنی نسب کے نصب کی جگہ پہ استعمال ہو رہے ہوں گے امسی آپ کہتے ہیں لم اغیب ام سی میں کب میں کل غائب نہیں ہوا ہونا ام سی زرف زمانین الکسری یہ زیر پر مبنی ہے امسی سی طرح استعمال ہوتا ہے امسا یا امسو و نہیں اینا اینو یا اینی استعمال نہیں ہوتا تقولو آپ کہتے ہیں لم اک ہادی میں نے یہ پھل کبھی نہیں چکھا کتو مبنی ہے اور یہ مبنی الم یعنی پیش پر مبنی ہے ذمہ پر فی محل ہونا تقولس ہونا یہاں بیٹھ جاؤ فی ہاد ہونا زرف مکان زرف مکان ہے یہاں ہونا آخر میں الف ہے اور الف چونکہ ساکن ہوتا ہے اس لیے کہیں کہ مبنی جن الکون فی محل ہونا چونکہ مفول فی ہے مفول فی حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے الانا تقولو الانا تقولو آپ کہتے ہیں ال اکٹھے آجائیں تو پھر ان کو ایک کر دیا جاتا ہے ان میں جھٹکا ختم کر دیا جاتا ہے الا کی بجائے آل آنا کیا آپ ابھی آئے ہونا النا ضرف زمانہ جاؤ جاہو جاہو یہاں ہونا یہاں یعنی اس جملے میں ظرف مکان ظرف مکان ہے مبنی فی محلنا سبن ہی کبھی بھی ہیسا یا حیثی استعمال نہیں ہوتا اسی طرح الآنا اسی طرح رہتا ہے العن یا العن استعمال نہیں ہوتا ہونا کا اسما ان تنوب عن ضرف ہونا کا یعنی دیئر آر جس طرح ہم انگلش میں جملہ شروع کرتے ہیں کچھ اسما ایسے ہیں دیئر آر ناؤنز مثال کے طور پہ ہونا کا ان کچھ اسماء ایسے ہیں تنوب عنظرفی جو ظرف کے قائم مقام ہوتے ہیں ظرف کے نائب بن کر استعمال ہوتے ہیں منہا ان میں سے المضاف الرفی مما کلیت او اولمکانی جو ظرف کی ضرور مضاف ہوں ان میں سے جو دلالت کریں على کلیت زمان او مکانی زمان یا مکان کے کل پر اور جز یا یا ان دونوں کے جز پر نحب مثلا۔ مثلاً کل نہاری ہم نے پورا دن سفر کیا ان تجرتوں کا ربا سات میں نے آپ کا ایک گھنٹے کا چوتھا حصہ انتظار کیا یعنی پندرہ منٹ بشعیت کلو میٹر میں نصف یعنی آدھا کلو میٹر چلا ہونا الک یہاں الک علیمات الفاظ نابت عن زروفی یہ زروف سے نائب بن کر استعمال ہوئے ہیں یہ اسماعی ظروف کے قائم مقام ہیں کلّ نصف کیونکہ ان کے بعد آنے والے جو الفاظ ہیں یعنی ان کے جو مداخلے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں اسماعی ظروف اس <laughs> لیے ان کو کہیں گے نائب ضروف صفت ہو کہ اس صفت نحو و طویل ای وقتاً طویلن یعنی جو ظرف جو اسم ظرف کی صفت بن کر استعمال ہو تو اس میں ظرف کی صفت نائب ضرف کہلاتی ہے جلسط طویل پورا جمرہ ہے جلس وقتاً طویل تو طویل یہاں ظرف نہیں ہے نایب الضرف ہے ہونا طویل صفت صفت الضرفی طویل یہاں یہ اسم ضرف کی صفت ہے نابت انہو جو اس کے نائب بن کر استعمال ہوئی ہے جو اس کا نائب بن کر استعمال ہوئی ہے اسم الشارتی نیتو حاض السبو اہ میں اس ہفتے آیا تو حاضا اس میں اشارہ ہے یہ نائب الضرف ہے ہنا ظرف کا نائب بن کر استعمال میںتا کلو میتن ہم ایک سو کلو میٹر چلے ہنا اربا وا مے آتا دانی نابا ان ضروفی اربا آتا اور میںتا یہاں جو دو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں یہ بھی ضرف کے نائب کہلائیں گے تماری نمشقیں اس تخرج معافی در سے نکالیے جو سبق میں ہیں ظرف زمان اور ظرف مکان سے تعلق رکھنے والے الفاظ میں ظرف ہے ظرف ہے یوم یوما اس میں ظرف ہے اسی طرح صلاساتا ایابن صلاساتا یہ نائب الرف ہے البارحطا گزشتارات اس میں ظرف ہے امام اس میں ظرف ہے اور العامل ماضی میں العامہ اس میں ظرف ہے ہیسو اس میں ظرف ہے تختہ اس میں ظرف ہے خلفا اس میں ظرف ہے اور, اور حاضی ہی کو کہیں گے نائب ضرف طویلا لم ام کش طویلا اصل میں ہے لم ام کش وقتا طویلا تم کیونکہ یہ اس میں ظرف کی صفت ہے اس لیے اس کو کہیں گے نائب ظرف سما اس میں ظرف ہے سمتہ بھی اس میں ظرف ہے یومن بھی اس میں ظرف ہے بادہ یومن میں یومن تو اس میں ظرف ہے اور بادہ کو کہیں گے نائب الرف قبل اس میں ظرف ہے کتو یہ بھی اس میں ظرف ہے کبھی بھی معنی میں اور قطو جو ہے یہ ظرف زبان ہے یعنی کسی بھی وقت کبھی بھی میں نے سفر نہیں کیا اس تخری معافی من مبنی یا تھی جو اس میں ہیں مبنی اسماعی ظروف مبنی متا اسی طرح امسی سما اسی طرح استعمال ہوتا ہے سما یا سمو نہیں اور من قبل قبلو بھی یہاں مبنی بن کر استعمال ہوا ہے اس لیے کہ اس کا مضافل آگے موجود نہیں ہے کتو یہ بھی مبنی ہے اس تخری من کالماتی نابت عن ظرفی نکالیے اس میں سے وہ کلمات جو ظرف کے نائب ہوں ظرف کے ایک مقام ہوں سلاثتہ ایام سلاث نائب الظرف ہے اسی طرح طویلا نائب الظرف ہے ویومن نائب الزرف ہے نمبر چار این ظروف الزمان والمکان فیما اس میں جو کچھ نیچے آ رہا ہے یعنی اس عبارت میں جو نیچے آ رہی ہے ظرف زمان اور ظرف مکان کو متین کیجئے انتظر لحظتا ایک لحظہ سیکنڈ کے معنی میں اسمال کرتے ہیں ایک سیکنڈ انتظار کرو لحظتا یہاں ظرف ہے ظرف زمان کس حیث امرتو کا کھڑے رہو جہاں میں نے تمہیں حکم دیا ہے تمرین رقم اربعہ نمبر نم این ظروف فیما ظرف زمان اور ظرف مکان سے تعلق رکھنے والے الفاظ کو متعین کیجئے ان جملوں میں جو نیچے آ رہے ہیں انتظر لہ انتظار کیجئے ایک سیکنڈ لح ظرف زمان ہے کف ہی امرتو کا رک جاؤ جہاں میں نے تمہیں حکم دیا ہے زرف مکان ہے یعنی جس جگہ جلاس وارویری نصف زارہ یزورو ملاقات کے لئے آنا جلس الزوارو لفظی منع ملاقاتی بیٹھے یعنی وزیٹر کسی کا آ آ وزید کرنا یہ زارہ یزورو کا مانا ہے اور وزیٹر کو کہتے ہیں الزائرو اور یہ اس کی جمع ہے جلس الزوارو اند المدیری ملاقات کرنے والے پرنسپل کے پاس بیٹھے نصف ساعتن پات دھنٹا اندہ یہاں ظرف مکان ہے پات یعنی اس جگہ پہ جو او مدیل کے پرمسپل کے قریب تھی کم ساعتاً بقی الجریح فی المستشفہ کتنے گھنٹے زخمی رہا ہسپتال میں ساعتاً ظرف زمان ہے اتسافروا الى الریاضی هاد الشہرہ کیا آپ سفر کریں گے ریاض کی طرف کیا آپ ریاض کا سفر کریں گے اس مہینے الشہرہ یہاں ظرف زمان ہے قبل الادان ذہبت الى المسجد انبعدہو کیا ادان سے پہلے آپ مسجد گئے یا اس کے بعد یعنی ادان کے بعد قبلہ یہاں زرف زمان ہے اور بعدہ ہو میں بعدہ زرخ زمان ہے صبر تو طویل میں نے صبر کیا طویل کا پوری عبارت یوں ہے صبر زمانا طویلا یا صبر تو زمان طویل طویلا طویلا کیونکہ صفت ہے ظرف کی اس کو ہم کہہ سکیں گے نائب ظرف۔ نمتا کل ال تم سوئے پوری رات نمتا کل اللیلی. تو یہاں کل للہ جو ہے یہ جی نائب ظرف کہلائے گا کہ یہ اللہ کی طرف مراف ہے نمتا ام خلاثہ سا آتن کیا دو گھنٹے تم سوئے یا تین گھنٹے یہاں ساعت ظرف زمان ہے اسی طرح خلاصہ سا میں ثلاثہ یہ نائب ظرف ہم کہیں گے کیونکہ یہ ساعات ان کی طرف مراب ہے این مکستہ حادی المدتہ تم یہ مدت کہاں چہرے یعنی جس مدت کو تم نے بیان کیا ہے اس مدت میں تم کہاں چہرے حادی المدتہ میں المدتہ ظرف ہے ظرف زمان اور حادی ہی یہ اس میں اشارہ ہے حادی ہی کو ہم کہیں گے نائب ظرف تمرین رقم خمسہ مشکل نمبر پانچ این ظروف زمان والمکان فی الآیات ال کریمہ آنے والی آیات کریمہ میں ظرف زمان اور ظرف مکان کا تعین کیجیے اور وہ آئے اپنے والد کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے عشا یہاں ظرف زمان ہے اور بنینا فوک سب اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر سات سخت یعنی آسمان مضبوط۔ یہاں شدید ان کی جمع شدید ان سخت یا مضبوط کے معنی میں استعمال ہوتا ہے سات مضبوط جن میں کوئی نقص خلل اور عیب نہیں ہے ہم نے سات مضبوط آسمان تمہارے اوپر بنائے فوقا کا یہاں ظرف مکان ہے رب انی تو قومی لئی و نہ انہوں نے کہا لوہ رہی سلام نے اے میرے رب یقیناً میں نے اپنی قوم کو رات اور دن دعوت دی طرح ہم کہتے ہیں دن رات کوئی کام کرنا دن رات دعوت دی یہاں ظرف زمان ہے اور نہارن بھی ظرف زمان ہے اور, نفسم و غدن اور نہیں جانتا ہے کوئی نفس کل وہ کیا کمائے گا یعنی کل وہ کیا حاصل کرے گا کل اسے کیا ملے گا غدن یہاں ظرف زمان ہے وکیل ال یومنسا کم کما نسی تم لکھا یوم اور کہا جائے گا آج ہم تمہیں فراموش کر دیں گے بھول جائیں گے جیسا کہ تم نے فراموش کیا جیسا کہ تم بھول گئے اپنے اس دن کی ملاقات کو اپنے اس دن میں اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کو جس طرح تم نے فراموش کیا اسی طرح آج ہم تمہیں فراموش کر دیں گے تمہاری طرف کوئی توجہ نہیں دیں گے یہاں یہ زمان ہے رقم ستہ مشکل نمبر چھے. ہاتی جملن. تین جملے لائیے تہوی کل منہا ہر ایک ان میں سے مشتمل ہو ادن ناباً ظرف ایسے عدد پر جو ظرف کا نائب ہو مثال کے طور پہ کورا تو آن میں نے تین گھنٹے پڑھا اسی طرح اجلس ہونا اجلس ہونا خم سا آشا تم یہاں پندرہ منٹ بیٹھو خم سا آشاراتا اسی طرح سافر تو امسی می میں آتا کلومیترن. میں نے کل سو کلو میٹر سفر کیا سافر تو امسی می آتا کلومیترن. تمرین رقم سبعہ ہاتی ثلاث جمل تحوی کل واحدت منہا اسم اشارت نابعن الظرفی تین جملے پیش کیجئے کہ ہر ایک ان میں سے مشتمل ہو اسم اشارہ پر جو ظرف کا نائب ہو مثال کے دور پہ سمتو حاضل یومہ میں نے اس دن روزہ رکھا اسی طرح مثال کے دور پہ رجعتو من اسلام آباد حاضل اسبوعہ میں اسلام آباد سے اس ہفتے واپس آیا ما ذہبتو رسطی حاظل یوما میں اس دن سکول نہیں گیا یا یو بھی کہہ سکتے ہیں ہر ظرف کو داخل کیجیے جو اسماعی ظرف نیچے آ رہے ہیں ان میں سے ہر اس میں کو داخل کیجیے یعنی استعمال کیجیے جملہ مفیدہ میں قبل عقل قبل صلاة الزہری اکلتو الطعام قبل صلاة الزہری وصلتو الى اسلام بعد بعد اخی اجلس اند المدیری امام جلستو امام المدرس خلف جلسنا خلف الجدار تحت جلس كل طالب تحت تحت الشجرہ فوق السماء فوق رؤوسنا هنا قلمی عَلَى الْمَكْتَبِ میرا قلم یہاں پر ہے وہاں اپنے کلاس فیلو کو دیکھا اسی طرح درس تو آیا ہے یہ جملہ وارد ہوا ہے یعنی استعمال ہوا ہے لو عرف تو انا خطاطی اگر میں جان لیتا یعنی مجھے پتہ چل جاتا کہ آپ میرے ملک آ رہے ہیں لستقبل تو کفل مظاہر یقیناً میں آپ کا استقبال کرتا ایئر پہ لو حرف لو یہ حرف امتناع کہلاتا ہے اور استعمال ہوتا ہے کسی کام سے رک جانے کے لیے منع ہونا رک جانا امتناع یمتن ہو و تفید و صلاثت اور لفظی ترجمہ یہ تین چیزوں کا فائدہ دیتا ہے یعنی یہ تین معوں میں استعمال ہوتا ہے لو شرطیہ ہوتا ہے نمبر دو جملہ شرطیہ کو مقید کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ نمبر تین الامتناع یہ معنی دیتا ہے امتناع کا رک جانے کا مثلاََ لو تحت اگر تم محنت کرتے یقیناً کامیاب ہو جاتے تو اس کا معنی کیا ہے لم تی تحید فلم تنجا تم نے محنت نہیں کی تو تم کامیاب نہیں ہوئے یا ترین جواب ترین جواب مثبت اس کا جو مثبت جواب ہوتا ہے یعنی لو حرف شرط ہے اس کے بعد آنے والا فیل شرط گا اور اس کا ایک جواب بھی ہوتا ہے جسے جواب شرط کہا جاتا ہے اگر وہ مثبت ہو یعنی پازیٹیو ہو منفی جملہ نہ ہو تو اس کا جواب مل کر آتا ہے باللام لام کے ساتھ نہیں لام سے کے ساتھ مثال کے طور پہ لوگ والا ترن بےا جواب منفی یو اور بےحا ہاکی طرف لوٹ رہی ہے اور نہیں مل کر آتا ہے اس لام کے ساتھ اور نہیں مل کر آتا ہے لام کے لام زب اللہ کے ساتھ اس کا جواب جو منفی ہو نگیٹیو ہو یہ جزو اقسہ کلیلم اس کے الٹ بھی جائز ہے اور یہ کم ہے یعنی یہ جزو اقسہ مطلب یہ ہے کہ مثبت اس کا مثبت جواب ہو تو لام کے بغیر آ اور منفی ہو تو وہ لامزب کے ساتھ آ جائے ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا استعمال بہت کم ہے مثال کے طور پہ حتتا نہ جاگتا اس طرح بھی استعمال ہو سکتا ہے نہ وہ لو سمتا قصہ لب اگر تم اس کا قصہ اس کا واقعہ سنتے یقیناً تم رو پڑتے اب یہاں لو حرف شرط ہے اسمتا قصہ پورا یہ شرط ہے اور لب عقیتا جواب شرط ہے اور جواب شرط یہاں مثبت جملہ ہے منفی نہیں لما بکیتا اگر ہوتا ما اگر اس سے پہلے حرف نفی آ رہا ہوتا پھر ہم کہتے کہ اس کا جواب شرط منفی ہے لیکن یہاں مثبت ہے منفی کی مثال آگے آ رہی ہے استاد نے حامد سے کہا لو حضرت انسی اگر تم کل آ جاتے ما شوتو کا مدیری میں تمہاری شکایت نہ کرتا پرنسپل کے پاس لمدیری مدیر کے پاس میں تمہاری شکایت نہ کرتا اب یہاں دیکھیے ما شوت کا یہ جو جواب شرط ہے یہ منفی ہے مثبت نہیں ہے اس سے پہلے ماں حرف نفی آ رہا ہے چنانچہ یہاں لام زب اللہ استعمال نہیں ہوا یوں نہیں کہا گیا لو امسی ح شامری بلکہ لام زب اللہ کے بغیر جب کے اوپر لوس میں وہ لام زبر اللہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے یہ خراب کھانا ہے لو اکلناسو لما رضو اگر لوگ اسے کھا لیں گے وہ یقیناً بیمار ہو جائیں گے لور ایتا ذاکل منظر البقیتا اگر تم اس منظر کو دیکھ لیتے یقینا تم رو پڑتے یہ سب مثبت جواب شرط کی مثالیں ہیں نمبر پانچ یہ منفی جواب شرط کی مثال لو عرف تو ان لوما مات اخر تو اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ رہلا یعنی پکنک کے لیے پکنک منانے کے لیے کسی ٹور وغیرہ پہ جانا طرح یونیورسٹی میں ہوتا رہتا ہے کہ ریحلہ یعنی ٹور آج ہے ما اختر تو, تو میں لیٹ نہ ہوتا اگر مجھے پتا چل جاتا کہ رہلا آج ہے ما اخبر میں تاخیر سے نہ آتا یہاں لما تو نہیں ہے کیونکہ یہ منفی جواب شرط ہے نمبر نمبر تمرین رقم واحد، مشک نمبر ایک ہے ادخل لو آتی آتی لو کو داخل کیجئے آنے والے جملوں پر وغیر ما اور تبدیل کیجئے جو لازمی ہے جو ضروری یعنی جو ضروری تبدیلی ہے وہ اس میں کیجئے ذرا بنی ذاکل ذرب تو لو زارا بنی ذاکل اگر مجھے وہ لڑکا مارتا لذرب تقیناً میں اس کو مارتا یقیناً میں بھی اس کو مارتا ارف تو انل مدرسہ مسافرن ماج اتو لو ارف تو انل مدرسہ مسافرن ماج اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ استاد سفر پہ ہیں تو میں نہ آتا یہاں لابز استعمال نہیں ہوگا کیونکہ ماج منفی ہے تخر تو دقیقت ہی نہیں فا فات میںادل کار ای بکیتا لو سمیتا تلاوت حادل کار ای اگر تم اس قاری کی تلاوت سن لو ل یقینا تم رو پڑو کارا لو اگر تم اس واقعے کو پڑھتے یقیناً یک دب اگر مجھے پتا چل جاتا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے ماں سا میں اس کی مدد نہ کرتا یہاں لام زبرلہ نہیں آئے گا زیادت درا جاتی بصف نجحت جتن نہ لوزاد دراجاتی دراجات مارکس کے معنیٰ میں نمبر اگر میرے نمبر زیادہ ہو جاتے بنصف نصف نصف نمبر اگر نصف نمبر مجھے اور مل جاتا نہ تو بھی ممتازن تو میں ممتاز کی تقدیر یعنی ڈویژن سے پاس ہو جاتا ممتاز اے پلس یا ایکسیلین کے معنی میں یہ اعلیٰ پوزیشن ہوتی ہے اعلیٰ ڈویژن نہ جہاں تو بھی ممتازن میں ممتاز کی تقدیر یعنی ڈویژن سے پاس ہو جاتا اکمل ناکی سیما یلی نیچے آنے والے جملوں میں جو نامکمل مکمل ہے اس کو مکمل کیجیے لو اگر ما رسب تو فیل نہ ہوتا اس کو مکمل یوں کریں گے اگر تو محنت کرتا تو فیل نہ ہوتا لوجتاحت تھا ما رسب لو ارف تو النا کا تی اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ تم شہر میں آ رہے ہو ال المدینہ اگر مدینہ سے مرا المدینہ المدینت منورہ ہو تو پھر مانا کہیں اگر مجھے پتا چل جاتا کہ تم مدینہ منورہ آ رہے ہو ورنہ شہر ہوگا ہو. استقبال کرتا لفاطت نہ رکا یقیناً ہم سے ایک رکت چھوٹ جاتی لو تخر نہ دقی کا تئینی لفاطت نہ اگر ہم دو منٹ لیٹ ہو جاتے تو رکت ہم سے چھوٹ جاتی نمبر تین، ادخل لو, فی لو کو داخل کیجیے دو جملوں میں اس طرح سے کہ اس کا جواب مثبت ہو اور, فی اور دوسرے میں منفی ہو مثال کے طور پہ لور ایتو اگر میں تمہیں دیکھتا لسلم تو علیہ کا لور ای کا تو کا اگر میں تمہیں دیکھ لیتا تو میں تمہیں سلام کہتا فی خانتی منفی اور دوسرا جملہ اس طرح کا بنائیے کہ جس میں جواب منفی ہو مثال کے طور پہ لو اطایہ اگر تو میری طرف آتا اس کو یو بھی کہہ سکتے ہیں لو نی اطنی لو اطنی اگر تو میرے پاس آتا تو تو مجھے نہ پاتا میں گھر پہ ہی نہیں تھا اچھا ہوا تم نہیں آئے من قبلو یو بنا قبل و بہادو المی مبنی استعمال کیا جاتا ہے قبلو اور بعدو کو مبنی الزم یعنی پیش پر اس کے آخر میں پیش آتی ہے ادا قطع اضافتی لفظ جب اسے کاٹ دیا جائے اضافت سے لفظی طور پہ مانا مانوی طور پہ نہیں یعنی قبلو اور بعدو اصل میں استعمال ہوتے ہیں مضاف بن کر تو کبھی ان کا مداخلۂ لفظوں میں موجود نہیں ہوتا لیکن مانا میں موجود ہوتا ہے یعنی ذہن میں اس کا معنی کر لیا جاتا ہے مثال کے طور پہ لاہر ان قبلوں میں بادو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں یوں ہے اللہ من قبل کل شہ و شی ان اللہ کے لیے ہے المرو معاملات اختیار اقتدار و اختیار, اختیار, اختیار یوں منع بھی کیا جا سکتا ہے یا معاملات اللہ کے قبضۂ اختیار میں ہیں من قبل پہلے سے و من بعد اور بعد سے اور بعد میں یعنی اس سے پہلے بھی معاملات اللہ کے اختیار میں تھے اور بعد میں بھی اور ہر چیز سے پہلے اور ہر چیز کے بعد اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے معاملات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں جب ہر چیز نہیں تھی اس وقت بھی اور جب ہر چیز نہیں ہوگی اس وقت بھی تماری نو عام عام مشقیں جنرل ہاتھ مبارتی لائیے استقبال یہ بات اہم رہے کہ کسی پھیلے ماضی میں اگر چار حروف ہوں تو اس کا پھیلے مدارے یا کی پیش سے شروع ہوگا اور اگر کسی فعل ماضی میں چار سے کم حروف ہوں یا چار سے زیادہ ہوں تو اس کا فعل مدارے ہمیشہ یا کی زبر سے شروع ہوگا پھر سنیے کسی فعل ماضی میں چار حروف ہوں تو فعل مدارے یا پہ یو سے شروع ہوگا ورنہ یا زبر یا سے استقبال میں چار سے زائد ہیں یا استقبلو میں چار سے زائد ہیں یا انتظرو میں چار ہیں تو یہاں یا پہ یو آئے گا یو سافرو. سا چار حروف یو سائدو. رحبا چار حروف یوربو آگے خلاسی مجرد سے تعلق رکھنے والے فیل ماضی ہیں جن میں تین تین حروف ہیں ان کا پھیلے مدارے یا, زبر یا سے شروع ہوگا ور ذر ہات بفر شارن اور شداد کا واحد پیش کیجئے لائیے زوارن کا مفرد اس کا واحد ہے زائرن اور شداد کا شدید ہاتھی جمع جریحن نفسن جریحن اور نفسن کی جمع بنائیے جریحن کی جمع جرحا ہاں یا اوپر کھڑی زبر جریحن ہن کی جمع جریحنا بھی ٹھیک ہے اور جرحا اس طرح مریضن کی مرغا ہم دعا مانگتے ہیں اللہ مرغا نا اور مرغا مسلم مرغا مریضوں کی جمع ہے جریحن کی جمع جرحا نفسن کی جمع نفوسن بھی استعمال ہوتی ہے اور انفسو بھی انفسن بھی اور نفوسن بھی ہاتھ زدہ ذرہ ذرہ کا متضاد بنائیے پیش کیجئے ذرہ کا متضاد ہے اس کا اپوزٹ ہے نفع تمریل رقم خمسہ مشکل نمبر پانچ ادخل کل کل مما مم یعطی فی جملت مفیدت نشانے والے ہر لفظ کو داخل کیجئے یعنی استعمال کیجئے جملہ مفیدہ میں خالن خالی حاد البیت خالن منذ اسبوعین یہ گھر دو ہفتوں سے خالی پڑا ہوا ہے جریحن زخمی یہ ایک زخمی آدمی ہےجولریش اور وہ ہسپتال میں دو دنوں سے پڑا ہوا ہے استقبال استقبال والدی میرا میرے والد نے استقبال کیا یا یوں بھی سکتے ہیں استقبالی اخی ور نقصان پہنچانا كثيرا۔ اگر تم زیادہ کھاؤ گے لذر یقیناً وہ تمہیں نقصان دے گا ساعدہ ساعدہ اخی میرے بھائی نے ایک مسافر کی مدد کی فاطہ فجر کی نماز مجھ سے رہ گئی فوت ہو گئی یعنی چھوٹ گئی رحب رحب تو میں نے اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہا تاخر